یہ ماننا ہے جی ماننا ہے جی نہ کہا ہے یہ نہیں کیا معمل کرتے ہیں نہیں تا کن تمہار کن کھولے کر ناموں کا کام ہے پھر اس پہ تفصیل لایا گیا ہے نمبر ستاسی آ کر تفریح کر دیا یہ جو امیر حقوق دلوائے گا ارکان مستحد رہیں گے یہ کس واسطے اللہ لا الہ اللہ یہ اس واسطے جماعت یہ مسئلہ پلائے گا یہ چھیاسی برعت میں ذرا کرتا ہوں پہلا یہ تم بتائی تم اور جب تم کو تحییہ پیش کیا جائے تو تم تحفہ دے دو اس سے بہتر مفسرین وفصرین بعد مانا کرتے ہیں جب تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم اس سے بہتر دو دوم السلام ورحمت اللہ اور جب ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ تم لفظ زیادہ بڑا ارے بھائی اس کا کیا بڑا سا بتما کے ساتھ اس کا مانا یہ نہیں نہیں یہ مانا نہیں ہے سلام مانا نہیں ہے محسرین نے تو ایک دوست بیان کیا اصل مانا یہ ہے وہ اضاف جب تم امیر کے بیان سے زندے ہو گئے ہو امیر نے بیان کیا اور تم نے توید عید سنت ڈال دیا امیر نے ترغیب دی جہاد کی اور تم نے زندگی آئی جہاد کا فحیو بے آسان میں نہا تو اپنے استاد سے زیادہ بیان کرو اور ادو یہ آئے اتنا بیان کرو میں نے یہ استاد نے تحفہ دیا دین کا امیر نے بیان کیا اور تم میں زندگی آ گئی تو تم کہو میرے استاد نے محنت کیا ہے ابھی اب میں بھی محنت کروں گا فہائیو